السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام وکفا من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری وسرلی عمری وحل من ملسانی یفقہ کولی رب زدنی علماء ربنی علماء ربنی علما و فہما آج کا ہمارا سبق ہے صورت الباقار آیت نمبر دو سو انتیس سے لے کے دو سو اکتیس تک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توحفی قطع فرمائے آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے طلاق اور خلا کے متعلق کچھ باتیں فرمائی ہیں ترجمہ کرنے سے پہلے ہم طلاق اور خلا کے متعلق کچھ مسائل جان لیتے ہیں تاکہ ترجمہ پڑھتے ہوئے ہمارے لیے آسانی پیدا ہو اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے تو اس طلاق کے بعد بھی خامد رجوع کا حق رکھتا ہے رجوع کر سکتا ہے دوسری طلاق دینے کے بعد بھی خامد رجوع کر سکتا ہے لیکن جب تیسری طلاق دے دے گا پھر خوت کو رجوع کی اجازت نہیں اور اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دیتا ہے تو وہ تین طلاقیں شمار نہیں ہوں گی وہ ایک ہی شمار ہوگی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے زمانہ میں اور حضرت عمر کی خلافت کے پہلے دو سالوں میں تین طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھیں پھر لوگوں نے اس کام میں جلدی شروع کر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کی ہے جس میں ان کے لیے مہلت تھی تو اب ہم ان پر کیوں نہ تینوں طلاقیں نافذ کر دیں چنانچہ انہوں نے اسے نافذ کر دیا اور اگر کوئی خوت اپنی بیوی کو تینیں تینوں طلاقے دے دیتا ہے بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے تو دوبارہ وہ اپنی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک اس کی بیوی کسی اور سے شادی نہ کرے یہاں چھوٹا سا مسئلہ قابل غور ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تب تک عورت اپنے خامت کے لیے حلال نہیں ہو سکتی اپنے قامت کے پاس نہیں آ سکتی جب تک کسی اور سے نکاح نہیں کر لیتی اور وہ دوسرا خامد اس کے ساتھ مباشرت نہیں کر لیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ جب تک عورت دوسرے سے شادی نہیں کر لیتی اور دوسرا اس کے پاس نہیں آ جاتا تب تک وہ عورت پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی لیکن ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں پر اللہ کی لانت ہے نسائی کتاب الطلاق طلاق میں یہ حدیث موجود ہے سیدنا عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ایک ایسے آدمی کے متعلق پوچھا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھی اور اس کے بھائی نے اسے مشورہ کیے بغیر اس سے نکاح کر لیا تاکہ اپنے بھائی کے لیے اسے حلال کر دے یعنی قامت کے بھائی نے اس عورت کا جو دیور تھا اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تاکہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسے حلال کر دے تو کیا اس طرح وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تھا نہیں وہ حلال نہیں ہوگی کیونکہ اس صورت میں عورت صرف نکاح رغبت ہی سے حلال ہوتی ہے یہ صورت جو تم نے بیان کی ہے اسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ذنا شمار کیا کرتے تھے مصدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے اب قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وہ تب تک حلال نہیں ہوگی جب تک کسی اور کے ساتھ شادی نہ کر لے حدیث بھی یہی کہتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لانت ہے یعنی عورت کو اس کے پہلے خامت نے طلاق دے دی ہے اب عورت کسی اور سے اس نیت کے ساتھ شادی کرتی ہے تاکہ وہ اپنے پہلے خامت کے لیے حلال ہو سکے ایسا کرنا جائز نہیں ہاں وہ اپنی مرضی سے کسی سے شادی کرے بعد میں وہ دوسرا اسے اپنی مرضی سے طلاق دے یا پھر وہ فوت ہو جائے پھر وہ پہلے خامد کے پاس آ سکتی ہے یہ مختصر سے طلاق کے مسائل تھے اور انہی آیات میں اللہ رب العزت نے خلا کے مسائل بھی بیان فرمائے ہیں خلا یہ ہے کہ خامد جو ہے وہ بیوی کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اب بیوی جو ہے وہ اسے جان چھڑانا چاہتی ہے خامد اسے طلاق بھی نہیں دیتا تو پھر بیوی جو اسے حق مہر میں اس کے شوہر نے دیا تھا وہ شوہر کو واپس کر دے اور خلا لے لے یعنی شوہر سے طلاق لے لے, لے لیکن خلا بغیر وجہ کے نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے تو اب بیوی خامت کو ناپسند کرتی ہے خامت اس کا صحیح نہیں تو بیوی وہ اپنا حق مہر جو اسے ملا تھا وہ خامت کو واپس کر دے گی اور حاکم میں وقت پر یہ لازم ہے کہ وہ پھر خامت کو مجبور کرے کہ خامت اپنی بیوی کو طلاق دے دے خلا کی عدت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ صرف ایک حیض تک عدت گزارے جیسا کہ ربی بنتے معاوذ بن افرا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں خلا حاصل کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ ایک حض تک عدت گزارے یہ حدیث صحیح کتاب و ترمزی کتاب الطلاق واللیان میں موجود ہے آئیے آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الطلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے کیا مطلب رجی طلاق جن طلاقوں کے بعد مرد خا... جو مرد ہے وہ اپنی بیوی سے حق کے رجوع رکھتا ہے وہ دو مرتبہ ہے فعم ساکن پھر روک رکھنا ہے بیماروفن اچھے طریقے کے ساتھ آؤ یا تو چھوڑ دینا ہے بے احسان بھلائی کے ساتھ یا تو پھر رجوع کر لو یا پھر اچھے طریقے کے ساتھ ودا کر دو چھوڑ دو ولا یہی لقم اور نہیں حلال تمہارے لیے انتہ خود یہ کہ تم لو ممہ اس مہر میں سے جو تم نے انہیں دیا شیئن کچھ بھی اللہ مگر یہ کہ ائ خافہ وہ دونوں ڈرے اللہ یقیمہ کہ نہیں وہ قائم رکھ سکیں گے حدود ہی اللہ کی حدیں فنقف تم پھر اگر تم ڈرو اللہ یقیمہ یہ کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے حدود اللّہ اللہ کی حدیں تو نہیں گناہ علمہ ان دونوں پر فیمہ مال میں جو افتدت بھی وہ عورت کلا کے پھر میں دے دے اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں یقین ہے کہ اب نبا نہیں ہو سکتا خامت بھی طلاق نہیں دے رہا تو عورت دے سکتی ہے اپنا حق مہر واپس اپنے خامت کو اور یہ اللہ کی حدیں ہیں فلاںاتعت دوہا پس نہ تم ان سے تجاوز کرو وہ میں یہ تعداد اور جو کوئی تجاوز کرے گا حدود اللہ ہی اللہ کی حدوں سے فعلا تو وہی لوگ ہم ظالم الظالم ہیں کہا پھر اگر خامت طلاق دے دے یعنی تیسری طلاق دو طلاقوں كا تو پیچھے ذکر ہو چکا اب اگر خامت تیسری طلاق دے دے فلا تہلّاء تو نہیں وہ عورت حلال لہو اس کے لیے ممبادی اس کے بعد حتیٰ کہ تن كیا وہ نکاح کر لے عورت زوجن کسی اور قامت سے غیرہو اس کے علاوہ فعن طلّہ كہا پھر اگر وہ اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے نکاح اس غرض سے نہیں کیا گیا تاکہ طلاق ملے اور پہلے قامت کے لیے حلال ہو وہ اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے فلا جناہا تو نہیں گناہ علیہما ان دونوں پر ائّت راجعہ آ یہ کہ وہ دونوں بہم رجوع کر لیں وہ پھر پہلے قامت کے نکاح میں جا سکتی ہے ان زنہ اگر وہ یقین کریں کہ ایو کی ما کہ وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدیں وطیل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اللہ انہیں بیان کرتا ہے جاننے والی قوم کے لیے و اور جب طلاق تم تم طلاق دو انسا ان عورتوں کو فلغنا پھر وہ پہنچ جائیں آجلہ ہننا اپنی عدت کو فم تو تم روک لو ان کو بی معروف ان اچھے طریقے کے ساتھ اوسرنا یا چھوڑ دو ان کو بیمع اچھے طریقے کے ساتھ ولا تم سیکھنا اور نہ تم ان کو روکو زرارن ستانے کے لیے لتا تاکہ تم ان پر زیادتی کر سکو دور جہلیت میں یہ ہوتا کہ خامد اپنی بیوی کو اذیت میں رکھنے کے لیے طلاق دے دیتا جب اس کی عدت ختم ہونے والی ہوتی تو آخری دن رجوع کر لیتا پھر رجوع کر کے پھر طلاق دے دیتا پھر رجوع کر لیتا شریعت نے منع کر دیا کیوں نہ منع کرتی شریعت تو ہر بندے کے حقوق کا لحاظ رکھتی ہے شریعت نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ اب صرف دو طلاقوں کے بعد حق کے رجوع حاصل ہوگا اس کے بعد تیسری طلاق اگر کوئی دے دیتا ہے تو تیسری طلاق دینے کے بعد حق کے رجوع حاصل نہیں ہو سکتا تو اس آیا مبارکہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے دو طلاقیں دے دی ہیں ان کی عدت پوری ہونے کو ہے اگر تم چاہتے ہو تو ان کو روک لو لیکن احسن طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا لیکن اگر تم اچھے طریقے سے نہیں رہو گے تو پھر ان کو آزاد کر دو تیسری طلاق بھی دے دو اور چھوڑ دو وہ میں یہ فائدہ لکھا جو ان کو ستانے کے لیے پھر عدت میں رجوع کر لے گا جو ایسا کرے گا فقت ذالمہ نفسہ تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے ہی نفس پر کیسے اپنے آپ کو اس نے جہنم کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس نے اس بات کا مستحق بنا دیا کہ اللہ اسے عذاب دے ولاۃ تقی اور نہ تم بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو حضون مذاق یہ اللہ نے جو حد بیان کر دی ہیں جو احکام نکاح و طلاق اور خلا کے بیان کیے ہیں اسی کے مطابق تم کرو اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ ودھرو اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی وہ نعمتیں جو تم پر ہیں وما اور اس کو بھی یاد کرو جو اللہ نے تم پر نازل کیا مین الکتابی کتاب سے وال حکمت اور حکمت سے یا عید بھی اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو بھی یاد کرو اور ان احکامات کو بھی یاد کرو جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں کیونکہ انہی احکامات کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے وطق اللہ اور تم ڈرو اللہ سے واللم اور جان لو بے شک اللہ بک الشین عالم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین